نبی رات تو سلام یار کو القوم تو ادادی چونکہ ان طرف تزم ایرو رہنا کو تو صفات القو دیری وچ باقی بات نے امر کو لیکن مدینے او زنا دار اگنی وا مکی ما مکی نے راغنی اسلام مردوں فرمایا چ کہ مسلمان راغنی وی نہ یہ ہجرات دے کڑے وی نہ ویصر راغنی نبیر اسلام کا ردیم ورکا ان کو سرندانکو دانشو آفاس نا یو سعابی تجوی سعابیو آبول نا سبسی ورکن ویو خاتی ورکا مرتی ویچی او نبیر اسلام دوارکا اوپا آمکی دا یکیو جو نبیر اسلام کا تاس اولیکن دینا خاتو جاہ و مرتبہ ولی گر علی جل وعلا اور کا ان عالم اندازے نور چاندنی کی کلی چادر دی گئی بے وار شاہی رمزی خاص کی وہ سنانے ہوئی دادا کیوں دی ابھی طرفت سے وہ مدد عطا سواری میں دے چلا اللہ نے بھی ماں ہے جن لوگوں کی راضی کو پڑھ ابادنے والے راستہ علی fastapi نے ابھی پڑھا حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اور راستہ گئے کے لے دی جاؤ ویتروار مت ہوئی بالکبر میری کے لے او کرے جو کے زپات کریں ماکی وز قریشوں جوڑا اوی پر دے ساڑھوں کوتہ دے شوم اوی اوی ترا او دلوں صاحب پر پروانو جو ہت تکے ددھیک کم ما شوان پاتی دی یا تو پاتی دی گورو دو تچاپڑا تے ظلم کون اپنا پروان بے دیکھا کولا ماگدی نما سوپش تکادم وہجرا پڑھوا دینے تھا۔ انوار ربی اللہ تعالی نے فرمایا اے ذر اور صادق المنافق میں نے چنے منافقوں سے تو یہ اچھال لینا تم ازری قابل اور اللہ بدر والے کی شتاب استعمال کرو یا کرو۔ خداوند نے اس یا پر کہی یا یوم الذین امنوا او مننوا لا تستذ ذو وتیعوا دشمنان دبا لے کو نہال دمکی دمک نی تاسو اللہ فرمائی رئیتی مجھے پر توم خارج توم تچریوتی تاسو جراثن دا پار دا جراثن پی زمین پلا زمان کی وقت غام عرضاتی پار دا تول در رضا زمان تا شرط تک تاسو جراثن دا جراثن دا پار دا تول در رضا زمان رضا زمان پلا تتخیزو محولی جنن محلو پر دوستانو اسمون گئی تا جراثن وقت غام عرضاتی محبود لرودی لما دو لگے سلام راجوا جنگ ارادہ کھڑے رہتا परम आनंदो न पोयगम बिना पासा वे तुमच पटोई तासो ब्रह्मा आनंद मवा जस कारटोई तासो अल्लाह फरमाई माने उडशी पटोले सदास पट करतुनेले निवा तो मपतरा पटो कारमा तो कोण बराबरली भमैया पाळो उचाच उपजे कारण रामन पुरुषता सोना वपन सोलांदाई तोर पसा चले जवास तबी देस मिलालेना चुपटा یہ اپ کو کون نہیں یاد ان کی ساز لڑا یکونوں یکوں شوبے ساز پار آنہ انشوانا لوکے کا شر درانتی کی ساز دشمنان ہوئی عطا تو سر دوستار کوئی ویاس تو دوہ کی لے کون تا سایہ ملا سدرے پر ہر بار پاور پر وے دی ملا سدرے قتل لپارہ او موجی وان دن تے جو وانوارا تفدردوید ووازنو کاف کردی دیلو تذکورون جی تاسو کبرو گئی لان تانو خواه کمارا خامو خو کم تتاوز لانتون دیر پار دیگئی جرد تاسو بچی دی, دی. تاسو یا چه کافر غیر تکیت نوار کئی مشرکان تکیت نوار ور کئی و اللہ فرمائی لان تانو خواه کم چر و پیدا دردی کتاوز تانو خامو کم رشدی تاسو ولا اولاد لکم نا اولاد تاسو ایت پی اور جا یوم القیامت ہے حصرت اللہ کلام ہے پران دنیا میں افسر ہوئے نہ کو خدا ہے بڑا ودے لاو مے ساسو کے اتیاہ اللہ ابراہیم علیہ ایدھا پارو کالا چوید ایس پر خورتا اینا براحا او مدر بیزار ای براحا ناچم انبارید من بیزار ایو ستاسونا پا مرماؤ دابتنا تا بودنا چیفارت ایوی ستاسونا وادارنا ای برای سر ایتنام او دابکو کافیر ایو دابکو ملگیری جو نایش پورتر ایو من بیزار ایو ستاسونا بایکار او دابتنا چیفارت کوی سیوال اینا کارن آگے کو ممکہ کو برکاستاز بدوس دائیں پاٹے تاستر دوس دی لکہو مابدہ آشورو شواب میں دول گا کے مبادہ آئے دی لنہا آشورو شواب میں دول گا کے یابدہ یبگو گری کارا شواب میں دول گا میر ستاپے آدھا آدھا آدھا کشمدی ہوگا بڑھا آدھا آمیشا زمون کا سرپا موسد تاہر چکا پیرو سرپا موسد جبیر کی پیرو آمادان امیشہ اللہ پرمائی کاذل بار ابراہیم علیہ السلام بارہ وجہ کیرتان دوبارہ ایک منہ نہ بولے دشتی وجہ کی مے گوئی میں اعتراض نزی اوا کماں پر ہوا اوا دل ذات استناؤ کا مگر راداری نادی ابراہیم علیہ السلام بھی پرکھا دا داستاو بلن لگا شلامتا بکن ہو وڑن کی بارہ پت دی وہ صرف دا حوالہ تھا واما صلی بولا کہ من الزائشہ ہوا دل سال پار دا نعر کرپ دا کا برابر مستثنا کی نہ کی نہ ذات ہے دا اپسوں بچال پارا اسی مالی کی نہ دار داراں دا ہرام دا کے داخل نہیں مستثنا دیو کے چہ براہ میں اسلام اور اس بار کے ساتھ دو پارہ نمودا دا دا کا برابر ضرب اللہ کا پھر یا مانند گئے مگر را گا مرے گورئی مقدمہ کمزوری کے دن تب کمزوری کے دن رمن بلا گراہی گھمرا ہے مگر زبان مگر دینگا دن تن ذرا فی گوعائے لطال دا کتا رچ کو کو پرداکر اش ریس تا زپارا یہ ہم چڑا بالمان کی دوستان فتح المكي فرزندان تور بھی ایمان لانے کو نہیں سودی بندارو اصل لاگے دینان دای چلو مگر کو کی بہو الذي <سؤال> بنا تدسترا كثرنا لم نقاتلهم في شجاعه قلتا ترى الدين باركه امر كامل تر تعلق ذاتي بخير لي دين كثر جانك بل ولم يؤكل جوكم ني ينتيتا سرقول अंतम रूप चीनी क्यों करी गई सरावा को पहले सारा दुनियाई तालुका साते दुनियाई यमशान के रका फिर सा फसल गवा इंसान ने मन दर्शित वे शिंदर दल में उबल से और Enam ma în a cum lao eștă mari la taso da atata una arte pentru stata una spată nucă ată nu cum cigi pei tau sără pe din că da intertarstat gusto din tavalulu. Cu afpre nu cum mi estelit ta nucurul stasonalor guarului und da credde ahra اندا والو <سؤال> چتاو 3 سالو کیندے سلام دم نہ کو نہ بدلے ریت بدلے شیمالوی علاقت کی جو سنگتیں شون اندا روح دوتا کلو چتاو زرے دشمنی دا داجی قرونوں ایسی ملک جنا بچرے داوی سرہ تو سالو تعلقات نہ کوئی ریونجو افغانستان کی دپئی کے پر کار کا সাধন حرام بھی داوی مرکی اغسنے والا مسلمان آرنا انتا بار روح ویتو سے ریایم دیا شود پاکستان کو مقابل کی جسندی لیتارا امداد کول یا تعلق ساتا داروالی ومن یا تول اللہم چاچی درستانو کردائی تارا فاولا اکارتا وفرسان ورزواردی مورم دایتی دارمان یایو اللہ قلنا شراب استار فردار مؤمنان و تقدیم مهاجرات نیز توتی علی علیہ الصلات والسلام سلیو دی پیش شووا و باقی کی کوپار طرف نذر شان کرو چیزوں کو طرف پرتاف خاطر سوغات شمن دے واپس کروئی او پرستار نذروں نو تے تو کاشی دے یہ زموں کا دائیں سے خوب بازارات مسلمان بغیا تک کر دی چوترے مسلمان اور یہ زموں کا دائیں بازار اور زموں کا کو عزت پر بھائی پتیہ تیمومنار پن کے زنانہ نے بدات سے پریشان کی زنانہ والے دنیا واپس کو داغیدو سو کوئی نہ تقدیر کیو واللہ وہ عزت فرمائی کہ زنانہ راہ مدینہ ہجرت ہو اور تھا وہ چبو مومنوں ایمان اور برادر کے انتہار دیوالہ چنا وہ بنا نہیں ہو کنا در پریا کے والا تھا اور تھا مولا والا کا یہ انتہارنے والا کو توائے تجبر تو بھی دیوالہ یہ انتہارنے والا اے تاروست جو متقابل رضی اللہ کا حصول دیوکا دیگر اطلاع رسول ابو苏 بیان فضہ رضی اللہ اسلام سوال لے رہا بادینات اور کہتے ہیں رضی اللہ اسلام اماں سے ملا جو تنوں میرا پڑے عمر رضی اللہ والسلام ناز کو یانی ولدی نا منو لئی جا کو لو پیراں تو کلا چرا اشتا سقط ہو بنا لئی صدی مہاجرات نیرتوں دی وانتا مینوں ہن نا مین تیاغ والے تے دیجا کافروں دا خر قرار تاس پتہ دار چغلر چوبد تو عز و ذوال تنظیم کی جاتی ہے زما مال کری یا نقصان ہو کی اللہعالم ولا کوئی یی ایمان احنا بیمان احنا بیمان احنا اللہ فرمائی ایمان پتا ایمان لگا ہو پتہ دینے صرف ابتحال والے لوگ مباث غیلہ میں ما کرے بازار کی جتا سبตะول کرے جو مومنانی دی جو 10000 ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਰੂ ਮੇਨਾਨੋ ਸੁਲਿ ਗਾਨੀ ਗੁੰਕਾਰਾ ਲਿਖਾ ਬੋਇਆ ਦੀ ਬਨਾਦਰ ਜੋ ਹੋ ਗੁੰਦਾ ਨੂਆ ਵਪਸ ਕੈ ਲਈ ਜਲ ਕੋ ਪਾਰੇ ਕਾ ਫਿਰੋਤਾ ਜੇ ਬਸਾ ਫਿਰੋ ਤਨੋ ਵਪਸ ਕੋਈ ਬਸ ਦਰਸਤਾ ਜੋਈ ਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦਰਨੀ ਕਾ ਕਈ ਨੂਨੀ ਕੀ ਸਾਵਰ ਕਾਫੀ ਨੋ ਤਰਾ ਨਦੀ ਦੀ ਕ ਖਤਰ ਦੇ ਫਮਕਾ ਕੇ ਜੁਰਦੀ والے <تصفيق> کہ اس نے اندoldا اورالی نے کہا ہوتاستی چل rear میں کہ stopر مسئلہ گ علیاتے کی ایمال рамات اور اسی قبرتے ہیں کہ تو کو�� Hof کی کاملتے کو不 Pok bile جاف الانتی execut профессионہ اور جاؤ تو شرک پھول کار سفر کمی چیز نہیں Staços مہار آلا لیگے لیکن� حسن Ref sprayed تو جا ریست mañana جاؤ تو ما حر دینیر احترام اور تاوہ کی حجرت کو چا تا دی پاتے دعوی کر تی تھی کو بیو کلا پاتے وا ردیو نال وڑا ہا ہا وال کچ پاری ما نے چا ری کا ہوٹل پر ماتا کی دوہن نتا سدھ پھلے کدی مارو واڑی ان دعو کماندارو نے کو چراں کنتا سواترا نو دو کیتی نکاری روہاں کی چمار ور کو ما ہرن ہنٹھا اوچے جی کا ازادیت ہووندا کل شوکت اور خود توجور و نماز نہ رنئی ان دیلا وقتن مار ورکی رکم دین مو پڑھن ورکی اور اماں او چھے دین گن مار ورکڑ دی وجور نہ و مار ورکی کا و اخری کا پھر قذو بل کا کا وتا مکے ترافت ترا یا اصفہ تے ذاتہ فتنہ دے دربار میں دیتا تے داں کا پیر تے ذبی نکامو تھا واڑا تم سے کو بتا دے بیاہ تاں ال قوافیر اس مرتبہ لوتے وی رشی واڑا تے نہ تے کا پرو کھرو قوافیر جمر کافرہ سن دا کار جو سنتی اللہ فرمائی علا غي نو غاری زما قدرتہ قائم نہ رہا جب دارا کو ما نہ مراکہ دیما چتا صدائی تذوا کر مہرب اور کوئی چیز کو ور پڑو اور داویں چتا صدہ چیلان دالیں مہربڑی داو کم دالاں دی حق و دین کو پے سالا لکی دم یہ ستاسو کے اور اللہ کو دےون خدمت والے وایم با تکو شوم مینن اضراد کو مقتدا کو کو داو کو ختم شو بن سوک شو ارموں کو تو چتا صدہ کرے رہاں تاسو مہربڑی داو کندراں دا اور صاحبوں کو آگے دنوں اور کو خواقری مدائی دنوں اور صاحبوں لگے در آلینوں <سؤال> روانا دا روکم خاتمکم او سو کم دارے چھنے اور صاحبی خدا دا مدینے دارا مکیتا او سکتور مسلمانوں کو کسی رشتے کو آلینے چھنے اور صاحبی خدا دا مدینے دارا مکیتا دارا